اب وہ آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے رسول مبشرین و یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر ال اللہ حجت ال باز رسول تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لن سے نام نوٹ کیجیے اللّہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے بھی نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا ہم نے جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجیے دس روپئے پھر آپ دیکھیے اس کا میدان تباہ کیا ہے ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ چل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں نا کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سما بسر آپ تین بڑی چیزیں دی پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا اب آئندہ کوئی وہی آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر کمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدیت بد بھی کر کیوں گئے تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا البتہ اتمان حجت کرتا ہے اللہ اب یہ رول کیجیے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ان سم اول بسل اول کوادا ان نے کا کان آن مسورا اس کی پر مسوریت ہے اور تقواہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کر دی ہے پھر تمہیں نے بھو بھوکی ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تم کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ یہ حجت اللہ تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن میں ریزیو بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیٹ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورینٹ کے پلیٹ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں لگے ہوئے تھے پروردگار میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دندے بھی ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق و ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عجر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسمے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمان حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمان رسول روسلم مبشری اور کر سکتے ہیں رسول نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں تاجبات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے مبشر ہوں گے بشارت فراح و رحان و جنت نائی اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تعصب میں ہر دھرمی میں ضد میں مفادات میں چوتراہٹوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو مصولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انصاف مبشرین و منظرین کس لیے اللہ یا تاکہ نہ رہ جائے لن سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں ال اللہ, اللہ کے محا... اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج اللہ کے محاسمے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی عزل کوئی بہانہ باقی نہ رہے بہادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وکال اللہ عزیز الحکیمہ اللہ عزیز ہے بغیر رسول کے بھی محاسبہ کرے اختیار کا مطلب ہے है ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسمہ اخروی کے لیے اب اس میں الگ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے یہ بڑی تفصیل سے میں کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بے ست کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر ڈاکر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمدین کل انہوں نے بھی کام شروع کیا یہیں سے یا نبی النار صلی اللہ کا شاہد عمشرم و نظیر ام و داس بنیادی الثیت تو وہی آپ کی بھی وہی ہے اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے یہ آپ کی امتیاز اللہ تعالی اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے بل بلائے تو اور فرشتے اس پر گواہ وہ قباہ بھی لاہ اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے امن نجی نہ قبر سبدو الصبیلائے قبول الم بعیدہ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فر جو لوگ کوہ پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بھٹک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دلال الم اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور میں گمراہی میں بہت دور گئے ہیں عم الزین کبڑ ہوں اور غلط ہوں لم كق اِلّہ لكفر الحمں اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں لم كقل اللہ یقف الحمں اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے ولہ نے یا دیا اور نہ یہ کہ انہیں كسی راستہ كی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنما سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم راستہ اب تو وہی کھلی ہوئی اشارہ اسی پر یہ بکٹر دورتے ہیں خالدین افیہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ابدا ادا ہمیشہ ہمیش ذالک ہمیش قال اللہ عصیر اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے ما جف عل اللہ آزاد کو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سیبسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ پرزاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہٰذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ برا رحیم ہے اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جھرم بھی جھونک دے گا یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے ذرا ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں تیرا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا خریدے گی پھر ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا زال علی اللہ یا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا الناس قد کام الرسول بالحق مِن اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتا نہیں تھا یو وانٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورینس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں والوں نہیں تھا ہم پر بات کھولی نہیں ہوئی ہم پر بات باتیں نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گیا محمد کے آنے کے بعد یا مان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت کے سماوا کفر پر کارے رہو گے تو اللہ کا الگ کیا بگاڑ لو گے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی پائے بکان اللہ علیم الحکیم اللہ علیم ہے حکیم ہے یا اللہ کتاب لا تعلفی بھی دیکھو اے کتاب والوں اپنے دین میں غلوم نہ کروں وَلَا اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی بازی سے بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خود بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں کہ بازی بازی بازی سے بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لا تقرب اب الحق انما ان عیسی ابن مریم رسول اللہ دیکھو مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ ہے وہ کلے مت ہوں اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے دالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے طرف سے ہوا ہے ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام اللّہ کی لیکن یہ کہ بات والا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کل اللہ کا ایک کن جو ہے اللہ کا ایک امر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالی کے میں ہے کلے میں تو ہوں القاحا روح دن اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراکب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علما نور محمدی کہتے ہیں نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شہر ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح بھی نور سے پیدا ہوئے جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو رورادیاں ہیں تو وہ روح تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان روح المل فامل مل بسول پسیمان لاء پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقولہ اور دیکھو تشویش کا قید مت بھرو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک ال تین میں ہو ہوگئے تین اکنو میں ان تہویر اللہ باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ انہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے صبح نہ ہوں یہ پورا الحو والد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لہو مافی سماوا تمہ معاط اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے بطور کارساس نہ مسیح اللہ <عبدالللہ> مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں محمد اب جو ہوا رسول تو یہ ابجیت کی شان تو اور بلندوں بالا ہے رسالت سے بھی اوپر ہے یہ ایک علی کبھی اس کو بیان کروں گا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے استنگ کی فن عبادت ہی استنگ میں اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا تکبر کرے گا فصے شروع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا محمد نظیر عامر سوال ہاتھ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک قبل کیے ہوں گے وہ یو جو تو انہیں ان کے پورے پورے ازر دے گا پورے پورے وہ عزیز ہوں اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور گا دو دو اور جنہوں نے ابدیت کے اندر کوئی آر محسوس کی تھی یا تکبر کیا تھا فیواز جب ہم ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت درداک ولا یہ جدون الحمد اللہ ولیم ولا نصیرہ اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار یا تم برہان امروگ دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برحان بھی قرآن جمع محمد مل کر برحان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تارق قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بیہ اور بینا کیا ہے رسول من اللہ کتب القیمہ نورا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد نازمن پرانے مجید ہے انزلنا کو نورم مبینہ ہم نے نازی کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور تو ہم آمنو بلّہ تصنوب ہی تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مذم نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر, ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فضل وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں سراط اور مستقیم آ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سرات مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراط مستقیم یادین اللہ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رستہ رستہ الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا سراطن مستقیمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت ہے کہ یہ پھر یہ استفتا ہے قانون وراثت میں جو ایک نفظ آیا تھا کلا لا کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بحث بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل باتیں نہیں ہو سکے تھے سستون پہ نبی یہ آپ سے فتوا مانگ رہے ہیں مزاحت چاہ رہے ہیں قول اللہ یفتیکم فی کلالہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوا دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے انہیں حالت علیہ پُل اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اس کا کوئی اولاد نہیں اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وہ لہو اس اور اس کی ہو ایک بہن فلاح جس ہو مات ویسے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وہ ہوا یسوہ یقلا ولد اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی وہ کان تسمت فلاح و سنسارت اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد دو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے اور بہن بھائی ہو بہت سے فلیش جکر جس میں حضر السین تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی ایمی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو بات ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے یو بیہ اللہکم ان تبدیلو اللہ واضح کی عید دیتا ہے تمہارے لیے ببادہ تم کمراہ ہو جاؤ واللہ اللہ الب الشعین علیم اور اللہ ہر چیز کا عید رکھتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی فرقرآیم و نفالی و تم ملا و ذکل حکیم